خالدین فیح ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں بلاغت ہے کمال ہے یہ نہیں کہا کہ لانت میں رہیں گے فرمایا خالدین افیہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کس میں یا تو مراد ہے لانت میں یعنی جب ان پہ پڑے گی پھٹکار تو لوگ سارے مل کے فرشتے بھی انسان بھی یہی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت نہ اس پہ نازل کر تو ہمیشہ ہمیشہ اس کیفیت میں رہے گا بتنے کے بعد کہ ہماری رحمت سے محرومی ہو گئی اور یا پھر دوسری بات یہ کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا لا خف عن العذاب ان کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی کم نہیں کیا جائے گا ولا ہوں یونظرون اور نہ ہی خدا کی نہ ہی ان پر نظر کی جائے گی نظر کی جائے گی یعنی رحمت کی نظر اللہ ان پر نہیں کرے گا